لیکن الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله ك النبي الله عليه وسلم سارے عالمین کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے تھے اللہ تعالی نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے دائی حق بنا کر بھیجا تھا اور دعوت کے لیے اوصاف اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک دائی تھے بلکہ انسانی تاریخ میں اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بہترین دائیوں کے امام تھے آپ سید الانبیاء تھے آپ نے سارے اماموں کی سارے نبیوں کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے آپ کو ایک ایسے علاقے میں بھیجا گیا جو صفات کے اعتبار سے سختی کے لیے معروف تھا مسلسل جنگیں ایک دوسرے سے جنگ کرنا قبیلے قبیلے میں آپس کی لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑنا اور اس جھگڑے کو نسل در نسل جاری رکھنا اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا جانوروں کے ساتھ میں سختی کرنا ان کے تھن کاٹ دینا ان کے جسم سے گوشت کاٹ کر لے لینا پکا کر کھا جانا تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے جانور کی گردن اڑا دینا عام طور سے یہ ساری چیزیں اس قوم میں پائی جاتی تھیں پھر مزید یہ کہ غلامی کا سلسلہ وہاں چل رہا تھا غلاموں کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کرنا بعض اوقات جانوروں سے زیادہ ان کے ساتھ سختی اور بے رحمی کا سلوک کرنا وہاں معروف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں نبی اور رسول اور معلم بنا کر بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اس سماج کو اور آنے والے دور کے تمام سماجوں کے لیے اپنی قوری رہبری دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سماج کو تبدیل کر دیا اور قیامت تک کے لیے ایسی مثال فراہم کی کہ بعد میں آنے والوں کو اپنی اصلاح کے لیے اپنے سماج کی تعمیر کے لیے اس سماج کو دیکھنا ضروری اور لازمی ہو گیا وہ سماج بہترین سماج بن گیا وہ افراد بہترین افراد بن گئے وہ بعد والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے اور آپ کے کمالات میں سے ایک بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف خیر اور حق کی رہنمائی اور دعوت کے لیے تشریف لائے تھے اور دعوت کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے سماج کی اصلاح کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے اس مائک کی جگہ اگر دوسرا مائک استعمال کریں زیادہ بہتر ہے دعوت کے لیے دعوت کے لیے جہاں علم اور دلیل ضروری ہے اصلاح کے لیے جہاں حق کا جاننا اور غلطی کا پہچاننا ضروری ہے وہی یہ بھی ضروری ہے کہ غلطی پر جس انسان کو دیکھا جائے جس کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ایک انسان کے اندر رحم دلی اور خیر کے جذبات ہو دعوت دوسرے کو ہرانے کا نام نہیں ہے اصلاح دوسرے کو غلطی پر پا کر غلطی پر پکڑ کے اس کی بےزتی کرنے کا نام نہیں ہے اصلاح کیا ہے اصلاح یہ ہے کہ کسی انسان کو غلطی پر دیکھا جائے تو اس کے غلط ہونے سے انسان کو خود اندر تکلیف ہو اور اس کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی ہو کہ کسی طرح سے انسان صحیح ہو جائے کسی طرح سے یہ غلطی سے ہٹ جائے کسی طرح سے یہ اللہ کے ہاں مجرم کی فہرست سے نکل جائے کسی طرح سے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے اصلاح کے لیے ایک خیر خواہی والا دل انسان کے پاس ہونا ضروری ہے پھر چاہے وہ اصلاح پڑوسی کی ہو اجنبی کی ہو رشتہ دار کی ہو یا بیوی بی کی ہو شوہر کی ہو یا پھر اولاد کیا کیونکہ ایک انسان جب دنیا میں جیتا ہے تو اس کا سابقہ کئی لوگوں سے پیش آتا ہے اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے غلطی ہوتی ہے دوسروں کی تربیت کی ذمہ داری کبھی نہ کبھی کسی انسان پر آتی ہے کم از کم اولاد اور بیوی کی تربیت کے اعتبار سے وہ ذمہ دار قرار پاتا ہے اور یہاں ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی کہ ایک آدمی دوسروں کی تربیت و اصلاح میں وہ طریقہ اختیار کرے جس سے نتیجہ بہتر آنے والا ہے یہی ایک بہت اہم صفت انسان کے لیے ضروری ہے جس سے ایک بیوی شوہر کا رشتہ صحیح ہوتا ہے جس سے اولاد اور والدین کے درمیان ربط قوی ہوتا ہے تعلق قوی ہو جاتا ہے جس سے پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے جس سے دعوت میں لوگ قریب آتے ہیں جس سے اکثر اوقات دشمن بھی دوست بن جاتا ہے وہ کیا چیز ہے وہ چیز ہے ایک انسان کے دل میں اور اس کی زبان میں اس کے سلوک میں نرمی ہو نرمی ایک ایسی صفت ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کا دوست بناتی ہے جو ایک پریشان حال کو سکون دیتی ہے جو آپس کے رشتوں کو قوی کرتی ہے جو آپسی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اگر ایک انسان سے نرمی نکل جائے تو دنیا میں کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بتائی کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی کو دوسرے سے ہمدردی ہے اس کا اظہار وہ کیسے کرے ایک انسان کو دوسرے کا غم محسوس ہو رہا ہے وہ اس کو کیسے ظاہر کرے یہ ایک نعمت اللہ کی طرف سے ہے جس سے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نرم سلوک کرتا ہے اور آپس کے تعلقات کبھی ہوتے ہیں خصوصاً بچوں کے لیے اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے بچے جب دنیا میں آتے ہیں اور ان کی تربیت کا وقت آتا ہے تو بچے کمزور ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے لہذا بچوں کے ساتھ نرم دلی کا نرم سلوک کرنا یہ والدین کی پہلی ذمہ داری ہے اسی طرح سے متعلقین کے ساتھ میں نرم سلوک کرنا چاہے وہ مہمان ہو چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو اس کے ساتھ نرم سلوک کرنا یہ انسان کے اخلاق کی ایک اعلیٰ جز یا اونچی ایٹ ہے بنیادی ایٹ ہے جس کی بنیاد پر واقعی اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے آپ بتائیے اچھا اخلاق اگر آپ اس سے نرمی نکال دیں تو کہاں سے اچھا اخلاق ہو سکتا ہے بغیر نرمی کے اور بچوں کی تربیت میں خاص طور سے نرمی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں آپ ذرا سا ڈانٹ دو آپ پڑوسی کو ڈانٹو نہیں ڈرے گا کہ آپ کون میں کون کیا ہے کیونکہ وہ پختہ ہو چکا ہے لیکن آپ چھوٹے بچے کو ذرا زور سے آواز سے بات اب کرو ڈانٹ دو اس کو فوراً گھبرا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ نازک ہوتا ہے ابھی اس کو دنیا کا تجربہ نہیں ملا ہے ابھی وہ مضبوط اور پختہ نہیں ہوا ہے لہذا نرمی کی صفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر اوقات والدین بچوں کی تربیت کے لیے بنیادی چیز سختی کو سمجھتے ہیں وہ سمتے ڈانٹنے کا نام تربیت ہے بچوں کی تربیت کرنا ہے نا صبح سے شام تک یوں ڈانٹو ان کو کے سیدھے ہو جائیں لیکن واقعی اگر آپ دیکھیں تو بچوں کو ڈانٹنا جہاں ضروری ہے وہیں اس کی زیادتی اگر ہو جائے تو بچوں کے اندر یا تو احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے یا پھر ان کے اندر ایک وقت کے بعد میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے شروع میں وہ ڈر ڈر ڈر ڈر کے ایک دم ڈرپوک بن جائے گا لیکن جب اس کی عمر بڑی ہوگی وہ آگے جائے گا جب اس کو ساری بات یاد رہیں گی کہ ہمارے والد صاحب ہر وقت ہم کو ڈانٹتے تھے تو اس کے اندر بغاوت پیدا ہوگی اور ایک وقت کے بعد اس کا ڈر ختم ہو جائے گا وہ باپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے لگے گا لہذا یہ ایک صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی عملی زندگی میں ہم کو ملتی ہے نہ صرف بچوں سے بلکہ دوسروں سے بھی آپ کا سلوک نرمی والا ہے آئیے اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں سلسلے میں ہم کو کیا رہبری ملتی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد جا اکمل انفسی کم یقیناً تمہارے پاس لقد جا اور رسول من انفسی کو ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے آزیزن تم پر جو مشقت والی چیزیں ہیں جن چیزوں سے تم کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے اس رسول پر وہ چیزیں بڑی بھاری ہیں اس رسول کو خود تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جو تمہارے لیے پریشانی والی ہے ہری علیکم وہ تم پر بڑا حریث ہے تمہاری خیر کے لیے بہت خیر چاہنے والا ہے اس کو بہت چاہت ہے کہ تم کو خیر ملے ہری علیکم کو بل الرحیم اور اور ایمان والوں کے ساتھ وہ بڑا رعوف اور رحیم ہے علماء نے کہا کہ ایمان والوں کے ساتھ رعف ہے بہت شدت سے رحمت چاہنے والا ہے اس کے دل میں بہت رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور رحیم ہے رحم کا سلوک کرنے والا ہے بعض علماء نے کہا کہ رعف الرحیم کے معنی ہے اور ہے فرما برداری کرنے والوں کے لیے بہت نرم دل ہے فرما برداری کرنے والوں کے لیے اور گناہ گاروں کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے آپ بتائیے گناہ گار کے لیے سفارش کون کر سکتا ہے جس کے لیے جس کے دل میں گناہ گار کے لیے بھی نرمی ہو اس کے لیے بھی رحمت کا جذبہ ہو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں سدے میں گر جائیں گے اور آپ جب تک کہ ایک ایک مسلمان کو ایمان والے کو جہنم سے نہیں نکلوائیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تعالی نے آپ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ بہت ہی نرم دل اور لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والے ہیں یہ چیز نبوی صفات میں سے ہے جو ہر ایمان والے کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے سماج میں جب آپس میں نرمی اور رحم دلی کا سلوک آئے گا وہ سماج خیر والا بنے گا جب ہر آدمی دوسرے سے سختی سے بات کرنا اس سے جس کو جھڑکنا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا اگر سماج میں چیزیں پیدا ہونے لگیں وہ سماج بگڑ جاتا ہے اس سماج میں قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے چاہے وہ گھر ہو یا سماج ہو جب اس گھر میں یا سماج میں سختیاں آ جاتی ہیں آپس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور اس کے نتائج میں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے تک کی نوبت آ جاتی ہے خاص کر کے بچوں کی تربیت میں اس بات کا یاد کرنا بہت ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے فضائل اور فوائد کیا ہیں نرمی کے نرم دلی کے فضائل اور فوائد کیا ہیں نرمی اور رفق جس کو آپ کہتے ہیں عربی زبان میں اس کی لفظ ہے رفق ابن, ابن عطیر اور ابن حجر وغیرہ نے اس کی تعریف بھی بیان کی ہے ابن العطیر کہتے ہیں الرفق کو لین الجانب وہ خلاف العنفی رفق کے معنی کیا ہے لین الجانب دوسرے کے ساتھ نرم انداز اختیار کرنا وہو ہوا خلاف العنف اور وہ عنف سختی ترش روئی کے خلاف ہے انہا غریب اثر میں انہوں نے ذکر کیا ہے ابن حجر کہتے فتح الباری میں جانب بالقول رفق کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے عمل سے دوسرے کے ساتھ نرم سلوک کرنا ہے نرمی زبان سے بھی ہوتی ہے نرمی سلوک سے بھی ہوتی ہے ولق وق دس علی وہ عبید اور کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے تنگی کی بجائے آسانی اختیار کرنا دوسروں کو تنگ کر دینا ان کے حالات ان کو بالکل معاملہ ان کا تنگ کر دینا یہ نہیں بلکہ ان کے لیے آسانی چاہنا ہے مثلاً کوئی قرض دار ہے قرض خا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں بات میں دو کیا ہو گیا اس کے ساتھ نرمی برتنا ہے کسی نے غلطی کی آپ کی گاڑی اس سے देखा آپ نے دیکھا اس کو آپ نے کر سکے جانا تو چلے جاؤ کوئی بات نہیں پیسہ بھی مت دو کچھ مت کرو یا اس کی پٹائی نہیں کی آپ نے کوئی بات نہیں غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے آپ نے کیا کیا اس کے معاملے کو تنگ کرنے کے بجائے اس کے لیے آسانی پیدا کر لی اس کو بھی نرمی کہتے ہیں تو یہ سلوک میں بھی ہوتا ہے اور قول میں بھی ہوتا ہے کال و, و فعل دونوں میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہ ضد العنف اور یہ سختی ایک آدمی ڈانٹپٹ کرے اس کو عنف کہتے ہیں اور ایک آدمی نرمی سے بات کرے اس کو رفق کہتے ہیں اس کو لین کہتے ہیں اس کے مختلف معانی ذکر کیے جا سکتے ہیں انف لین ہے رفق ہے اور ہے رخنا ہے اور بھی الفاظ اس کے لیے عربی زبان میں مختلف تھوڑا بہت فرق اس میں ہوتا ہے بہرحال اس کی فضیلت کیا ہے آئیے ایک, ایک کر کے دس باتیں اس میں دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی صورتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں قرآن سنت میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے نمبر ایک اللہ کی صفات میں سے خود نرمی ہے اللہ ہی کی صفات میں سے ہے کہ اللہ رف کرنے والا ہے اللہ رفیق ہے اسی پر سے لفظ بنا ہے رفیق نرمی کرنے والا ساتھ دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یو حب الرف اللہ تعالی رفیق ہے رفق نرمی کو پسند کرتا ہے وَيُعْتِ عَلَى عَلَى الْرِفْقِ مَا عَلَى العنف اور اللہ تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے وہ مالا ما سوا اور اللہ تعالی نرمی پر وہ عطائیں دیتا ہے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو نرمی کے سوا کسی اور چیز پر عطا کرتا ہی نہیں ہے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کیا بات اس میں بیان کی گئی نمبر ایک اللہ تعالی خود رفیق ہے یعنی اس سے بڑھ کر نرمی کے لیے اور فضیرت کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالی رفیق ہے نرمی والا ہے اب بتائیے اللہ تعالی اگر نرمی نہیں کرتا بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ نہیں کرتا تو نہ بندوں کو ہدایت ملتی نہ بندوں کو معافی اور مغفرت ملتی ہے بندوں کو صحیح غلط معلوم نہیں جینے کا طریقہ معلوم نہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اپنی بھلائی معلوم نہیں کس نے بتایا یہ اللہ نے بتایا اور غلطی ہو جانے کے بعد بندہ کیا کرے اگر اللہ تعالیٰ نرمی والا نہیں ہوتا کسی گناہ گار کو وہ نہیں چھوڑتا ہر گناہ گار کو سزا دیتا اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سزا دے لیکن اس کی نرمی اس کی رحمت اس کی مفرت کا تقاضا ہے کہ گناہ گار کو معاف بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو نرمی کو پسند کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے ایک آدمی آپ دیکھیے بہت بڑی بات نہیں ہے آپ اتنا کیجیے ٹرین میں آپ ہیں بھائی تھوڑی سی جگہ دیں گے وہ آدمی کیا کرے گا آئیے آئی بیٹھیے اور آپ کہیں ذرا تھوڑا ادھر ہو جاؤ کیا بیٹھے پوری جگہ گھیر کے وہ کیا کہے گا آگے بڑھو صاف بات ہے آپ دیکھیے نرمی میں نرمی سے آپ کا کام بن گیا لیکن سختی سے کم بننے والا کام بگڑ گیا آپ کہیں بھی دیکھیں آپ کی گاڑی کسی سے ٹکرا گئی آپ گاڑی سے اترے میں معاف کرنا غلطی ہو گئی میں کوشش کیا لیکن نہیں ہو سکی کنٹرول گاڑی تکلیف ہو گئی کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے اور آپ اتر کے آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی چلانے آتا کی نہیں گاڑی آپ وہ بھی اتر کے کہے گا اچھا غلطی میری ہے چلو پولیس کے پاس چلو بیوی شوہر کے تعلقات آپ دیکھیں سختی اور نرمی سے کتنا فرق پڑتا ہے پڑوسی کے تعلقات آپ دیکھیں سختی اور نرمی سے کتنا فرق پڑتا ہے زندگی میں سختی کی ضرورت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ہر جگہ آپ سختی سے کام چلا سکتے نہیں بہت سارے بننے والے کام سختی سے بگڑ جاتے ہیں لیکن نرمی سے نرمی وہاں چلی جاتی ہے وہاں آدمی کے آسانی پیدا ہوا دیکھیے آپ بالکل کہیں سے بھی آ سکتی ہیں ہوا کی طرح سے آدمی کے دل میں بات چلی جاتی ہے اور آدمی بات کو قبول کر لیتا ہے تو نرمی میں طاقت ہے نرمی میں طاقت ہے اور نرمی سے نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا ہے یعنی دنیا میں اللہ کی آتاائیں نرمی سے جڑی ہوئی ہیں بلکہ کسی اور چیز بعض اوقات آدمی بغیر پیسے کے وہ نرمی سے حاصل کر سکتا ہے جو پیسہ دے کے بھی نہیں ہوتا ہے آپ جائیے کوئی دکان میں آپ اچھے سے بات کیجیے وہ آپ کو دے گا آپ جان ٹپٹ کیجیے اس سے وہ کہے گا ہم کو نہیں دینا ہے کہیں اور سے لو پیسہ سو روپئے زیادہ دیتا ہوں نہیں چاہیے نہیں چاہیے جاؤ دوسری طرف سے لو نہیں دیتے ایسا ہوتا ہے دوسرا چھوڑیے رکشا والے سے نہیں جانا ہے ہم کو بولتا ہے وہ اسے سے آپ تھوڑا قاعدے قانون کی بات کرو تو نہیں جانا ہم نہیں جاتا تو نرمی سے کام بنتے ہیں سختی سے بنے ہوئے کام بگڑتے ہیں آپ دو لوگوں کا بیٹھ گئے آپ جج بن کے بیوی شوہر جھگڑا ہے بولتی میں نہیں جاتی بولتا میں نہیں لے جاؤں گا آپ تھوڑا پیار محمد سے بیٹھ گئے بھائی دیکھو غلطی ہوتی ہے ایسا شوہر ہے شوہر ہے وہ کتنا خرچ کرتا ہے تمہارے لیے کتنا دکھ اٹھاتا ہے یہ کرتا ہے تھوڑا سا نرمی سے بات کی اس سے اس سے بولا بیوی بی ہے غلطی ہوتی ہے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی زندگی میں چلو تھوڑا دل بڑا کرو اس مرتبہ جانے دو نرمی سے بات کی آپ نے آپ کو ایک سیدھا سیدھا بلا دے کہ دیکھو میں ابھی بولا نہیں بلاتا طلاق طلاق تلاک اگر جوڑنے والے سختی سے بات کریں کیا جھگڑا ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے گلی میں جھگڑا ہو دو نوجوانوں کا سمجھانے والے کیسے سمجھاتے ارے اپنا جو اپنا ہی وہ جانے سے معاملہ ختم کر کیوں لمبا کر رہا ہے پیار محبت سے اور ڈانٹ اپٹ کریں گے تو آپس میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے زندگی کے کئی مقامات ہیں کہ جہاں پر ایک چیز آسانی سے حل ہو سکتی ہے آدمی سختی کی وجہ سے اس کو اور مشکل بنا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں ہتوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہیں کہیں سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ قائدے کلیہ نہیں ہے وہ ڈیفالٹ سٹیٹ نہیں آپ کو تالے کی ضرورت کب پڑتی ہے آپ کیا کرتے جیب میں چابی رکھتے ہیں کہ آپ یہ رکھتے ہیں ہتوڑا ایک آدمی ہے اس کی جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں گھر کے کیا آدمی چابی. چابی سے چا کھولتا چابی سے لاک بند کر دیا پھر چابی کھول دیا اس سے ہاتھڑے کی ضرورت کب پڑتی ہے जब چا फेल हो ہو جاتی لگ رہی نہیں چابی کون سی وہی ہے کہ نہیں ہے یہ خراب ہو گئی نہیں لگ رہی چابی اب کیا ضرورت پڑتی ہے جب چابی فیل ہو جاتی تو کیا ضرورت پڑتی ہے ہاتھوڑے کی لیکن کوئی آدمی روزانہ ہتھوڑا ہاں استعمال کرتا ہے بے وقوف کہیں گے اس کو روزانہ ہتھوڑا ہاں استعمال کر رہا ہے کتنی چا استعمال کرے گا ہاتھوڑا ٹوٹ ٹوٹنے والا ہے تو وہ آخری حل ہوتا ہے سختی کرنا کہ جب آدمی واقعی اصول سے معاملہ نہیں ہو رہا ہے نرمی سے محبت سے نہیں ہو رہا ہے وہاں جا کر آدمی کو کرنا پڑتا ہے اسلام میں وہ بھی ہے لیکن وہ بنیادی اصول نہیں ہے تو یہاں پر پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نرمی پر ہوتی ہے سختی پر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق ان یو اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو نرمی کو پسند کرتا ہے وہ اردا مالین اللہ اور اللہ تعالیٰ نرمی سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی پر مدد کرتا ہے سختی پر مدد نہیں کرتا اللہ کی مدد نرمی کے ساتھ ہے سختی کے ساتھ نہیں ہے اس حدیث کو امام اتبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نرم رہیں گے تو سب نکل جائیں گے ہم یہ بھی ایک ذہن میں ہے دیکھیے کہیں سخت ہونا پڑتا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس وجہ سے بہت سارے لوگ ہر جگہ ڈانٹ ڈپٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے زندگی کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کچھ ہو گیا وہاں ڈانٹتا ہے دوسرے کو سامنے والے کو گاڑی والے کو ڈانٹ اس کو نہیں معلوم سامنے والا کون وہ اس سے دو فٹ اوپر کا نکلتا ہے تب اس کو کیا کرنا پڑتا بھائی سوری کر کے اپنی گاڑی وہاں سے نکالنی پڑتی ہے تو ہر جگہ سختی نہیں چلتی ہے آدمی کو اصل میں نر مزاج ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یو خرم رف کا جو آدمی نرمی سے محروم رہا جس کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی نہیں ہے جس کی زبان پر دوسروں کے لیے نرمی نہیں ہے جس کا سلوک دوسروں کے ساتھ نرمی والا نہیں ہے جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا بھلائی نہیں ملے گی اس کو اس کو اللہ کی طرف سے خیر نصیب نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے خیر نصیب اس کو نہیں ہوگی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ فرماتے من من الرفق فقد من جس کو نرمی میں سے کچھ حصہ دیا گیا اسے خیر کا ایک حصہ دیا گیا رفتی من خوری میں حد ہو من الخير اور جس کو جس کو نرمی یعنی نرمی سے جو آدمی محروم ہو گیا وہ آدمی خیر سے محروم ہو گیا یعنی ساس بہو کا رشتہ ماں باپ کا اولاد کا رشتہ پڑوسیوں کا رشتہ اور آپس کی جتنے دوستی کا رشتہ ہے اگر نرمی کی بجائے وہ سختی استعمال کرنے لگیں تو گھر سے سماج سے آپس کی خیر اٹھ جاتی ہے خیر سے محرومی کا ایک سبب نرمی سے محرومی بھی ہوتا ہے آدمی کی زندگی میں بہت سارے مسائل آنے کا سبب اس کا نرمی کی بجائے سختی اختیار کرنا ہوتا ہے آدمی غور نہیں کرتا ہے غور نہیں کرتا ہے اسی طرح سے چوتھی بات اس میں ہے کہ نرمی زینت ہے ایک آدمی سخت مزاج ہے ہر آدمی سے سختی سے بات کرتا ہے چاہے وہ دنیا کا ایک نمبر کا خوبصورت ہو بہت اچھے کپڑے پہنتا ہو بہت ایک دم ہینڈسم ہو یا کوئی خاتون ہے ایک دم زینت والی خوبصورت ہے لیکن اس کی زبان اگر سخت ہے اس کا برتاؤ لوگوں سے سخت ہے آپ بتائیے وہ انسان لوگوں کو بدسورت دکھائی دیتا ہے کیونکہ انسان کی زینت اس کے کردار میں ہوتی ہے اس کی گفتار میں ہوتی ہے انسان کی زینت اس کے زیورات اس کے لباس اور اس کی خوبصورتی میں نہیں ہوتی ہے اس کی واقعی زینت جو ہوتی ہے وہ اس کے کی کیریکٹر میں ہوتی ہے اور نرمی کیریکٹر کی ایک دم اہم ترین چیز ہے اخلاق میں بنیادی آپ سینٹرل ایکسس پین گوم رہا آپ کا اس کا جو جس کے اطراف وہ گھوم رہا ہے نرمی وہ چیز ہے آپ ایک آدمی کو کچھ پیسہ نہیں دیا آپ نے کچھ آپ نے اس کا مسئلہ حل نہیں کیا آپ نے کچھ احسان اس پر نہیں کیا آپ نے دو بول نرمی کے اس کے ساتھ بولے اس کے دل میں آپ کی جگہ ہو جاتی ہے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہو جاتی ہے ایک آدمی کے گھر میں جنازہ ہو گیا آپ گئے اس کے پاس دو بول نرمی کے آپ نے اس سے بات کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بہت دکھ ہوا معلوم ہو کیا ایس ایسے جو بھی آپ پیار محبت کی بات واقعی ہمدردی کے ساتھ جب بولے اتنا بہت ہو جاتا ہے آدمی کو بہت ہو جاتا ہے تو ایک آدمی کا نرم ہونا بہت بڑی خیر ہے آپسی تعلقات کے لیے ایسا ہے جیسا بلڈنگ کے لیے ایٹوں کے بیچ والا سیمنٹ ہے آپسی تعلقات کے لیے نرمی اتنی اہم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ کا لا یون فی شعی ان اللہ نرمی جس چیز میں پیدا ہو جاتی ہے جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس کی زینت بڑھ جاتی ہے اولا شہ ان اللہ شاہ نہ اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے جو آدمی سخت مزاج ہو لوگ اس سے بات کرنے کو بھی ڈرتے ہیں سے دور بھاگتے ہیں بھائی نہیں چاہیے ہم क्यों پسند کیوں نہیں आ रहा ہو بہت پیسے والا ہے بہت خوبصورت ہے بہت बहुत ہے اس کی زبان اس کی صحیح نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے بےزتی کرتا ہے سختی سے بات کرتا ہے جھڑک دیتا ہے لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں تو نرمی زینت ہے اور سختی سختی بدسورتی پیدا کر دیتی چاہے آدمی واقع کتنا خوبصورت کیوں نہ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے نرمی سے لوگ قریب ہوتے ہیں اور سختی سے لوگ دور بھاگ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے اگر آپ سخت زبان ہوتے سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لوگ آپ سے دور ہو جاتے فیف انم و شاہر تو آپ ایسا کیجئے آپ ان کو معاف کیجئے آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیے اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے اور دین کے معاملات میں ان کی رائے لیا کیجئے ان سے مشورہ کیا, کیا ان سے مشورہ کیا کیجیے یہ آل عالمان کی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے بتایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے اگر آپ نرم نہیں ہوتے آپ کے دل میں اور زبان میں سختی ہوتی کیا ہوتا لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں معلوم ہوا کہ نرمی سے لوگ قریب آتے ہیں اور سختی سے لوگ دور بھاگتے ہیں سختی سے لوگ دور بھاگتے ہیں جانور بھی دور بھاگتا ہے کسی کے گھر میں دو کو ہو زور سے ڈانٹ دیا بچے کو بلی بھی تو بک جاتی دور جا کے اس پہ بھی اثر ہوتا ہے ترکاری والا کیا کرتا ہے ذرا آگے جائیے گائے کو بولتا ہے ڈانٹتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے جانور گھر سے تو سختی سے انسان تو کیا جانور بھی دور بھاگتا ہے جانور بھی دور بھاگتا ہے لہذا یہاں کہا گیا کہ اگر آپ سخت دل سخت زبان ہوتے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اسی طرح سے گھر کی خیر ہم چاہتے ہیں گھر میں بلائی آئے گھر کی خیر کس چیز میں گھر کا ماحول اگر ایسا ہے ہر آدمی دوسرے سے نرمی سے بات کرتا ہے ایک دوسرے کا اکرام کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی ہے کمیاں سب میں ہوتی ہیں کوئی آدمی لا سکتے دنیا میں پکڑ کے یہ دیکھو یہ پوری دنیا میں ان کو اوارڈ ملنا چاہیے کیوں کوئی کمی نہیں کوئی کمی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کمی نہیں ہے ہر ایک میں کمی ہے آج نہیں تو کل ہے یہاں نہیں تو وہاں ہے ایک کیس میں نہیں تو دوسرے کیس میں کمی ہر ایک میں ہوتی ہے اب کمیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان سختی کا ماحول بڑھتے ہیں سختی کے الفاظ استعمال کریں بھائی بھائی سے بھائی بہن سے بہن بھائی سے بیوی شور سے ماں باپ اولاد سے ساس بہو اور اس طرح کی جتنے رشتے ہمارے ہیں پڑوسی پڑوسی سے اگر سختی اپنائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا عائشہ اے عائشہ اے عائشہ ارفقی اے عائشہ نرمی اختیار کر نرمی اختیار کر فن اللہ ادا ارادہ بی اے عائشہ نرمی اختیار کر اس لیے کہ اللہ تعالی جس گھر والوں کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے جن گھر والوں کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے انہیں نرمی کے دروازے کی طرف رہبری کر دیتا ہے انہیں نرمی کی طرف رہبری دیتا ہے ان لوگوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے آپس کے تعلقات میں وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں کب جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو امام احمد نے اپنی مستب میں روایت کیا ہے اور شیخ نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل البئی ارف کا اللہ نفا جس گھر والوں کو اللہ تعالی نرمی کی دولت عطا فرماتا ہے ان کو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے ان کو سے فائدہ ہی ہوتا ہے نرمی سے تعلقات قوی ہوتے ہیں اور گھر میں خیر آتی اس کو امامت تبرانی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے اور آگے بڑھی ہے کسی انسان میں اگر نرم مزاجی ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اللہ کی محبوبیت کی علامت کیا ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کو نرم دلی عطا فرماتا ہے اس کے اندر نر مزاجی پیدا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ادا ادخلا علیہ مرف اللہ تعالی کسی گھر والوں سے جب محبت کرتا ہے کوئی گھر ہے اور گھر والوں سے اللہ کو محبت ہے کیا ملے گا ڈالر کیا ملے گا جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں سے محبت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں ادخلا علیہ مرف اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کے مزاج میں ان کے دلوں میں ان کی زبانوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاتے ہیں آپ دیکھیے گھر ٹوٹتے کیسے ہیں آپس کی سختی سے ایک بھائی دوسرے کو کچھ بول دیا جا رہا میں یا بوریا بستر آدھا سامان پہلے باقی کا زیادہ بعد میں ہے जाते वक्त तो एक ब्रीफकेस लेके जाता हो वापस आता ट्रक लेके मेरा हक भी है क्योंकि बीवी बताती उसको अरे क्या करे तुम अपना बहुत हक निकलता इतनी जायदाद है मांगो कुछ तो भी तुमने किए दुकान का इतना काम इतनी दुकान तुमने चलाया अब जाके तुम दुकान क्यों छोड़ रहे वो दुकान मकान सब के लिए आता वापस घर टूट जाते हैं آپس کی سختی سے ایک جملہ آدمی سخت بول دیتا بیوی بی ایک جملہ سخت بول دی شوہر کا ٹیمپریچر بڑھ گیا غصے میں آ طلاق دے دیتا ہے کبھی جا کے چھوڑ دیتا ہے ماں باپ یہاں پہ اور پھر بولتا نہیں آتا لینے آتا بولتے ہم لے کے آتے آؤ بھی مت ایک جملہ بعض اوقات آدمی کی جان لیوا ثابت ہوتا ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا کچھ سخت بات ایسی بول دیا سامنے والے کی فریکوینسی میچ نہیں ہوئی اس سے گڑبڑ ہو گئی بہت گا آیا اس کو گھونپ دیتا ایسا بھی ہوتا ہے کچھ اٹھا کے پھینک دیا پتھر اینٹ مار دی سر میں گھر کا کام چالو ہے میں چھٹی نہیں کرنے والا تو کر میں کرتا تو کر میرا کام ہے کل میں کچھ اٹا بول دیا لیتا اینٹ اگل دن چھٹی نہیں لے رہا تھا مہینہ महीना چھٹی لینا پڑتا पड़ता کام اس کے پاس آ رہے بابو ایسا ہوتا ہے تو دو بول نرمی کے کتنا آدمی کو خرچ آتا اس کا کچھ بھی خرچ نہیں آتا ہے لیکن انسان آج جلد باز اتنا ہو چکا ہے لائف اتنی فاسٹ ہو گئی کہ کسی کے پاس کسی کے لیے نرمی اتنا کون سوچے بھائی کھٹا کھٹ جیو پٹافٹ کام نپٹاؤ اس کی وجہ سے جلد بازی اور زندگی کی تیزی کی وجہ سے ہم اپنے اخلاق کو کھو رہے ہیں ہم اپنے اخلاق کو کھو رہے ہیں ہماری زبانوں میں سختی آ گئی ہے باپ آدھے بیٹا ادھر آ رہے جاؤ میں گیا گاڑی پہ بائیک ایسی آواز پوری گلی میں آتی ہے اس کی گیا دیکھا سائلنسر بھی نہیں ہے اس کو آج فیشن بن گیا ہے اولاد نرمی نہیں ماں باپ کے لیے نرمی آپس کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں ہم لوگ مشین بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ مشین کے انسان بنتے جا رہے ہیں روبوٹ کوئی اموشنس نہیں جو بولے وہ کرے ٹھیک ہے لیکن کوئی جذبات نہیں ہمدردی نہیں کہ کوئی بیمار ہے تو آ کے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے وہ ذرا بخار زیادہ لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے آپ ماں باپ اولاد بھائی رشتہ دار بیوی شوہر کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم بیمار ہے کیا ایزن کھاؤ ایک آدمی آدھا علاج نرمی محبت شفقت ہوتا ہے ڈاکٹر ایسا کرنے لگے اب کیا ہوا کیوں کھا ایسا دو بولی بھاگو ادھر سے آنا نہیں واپس اگلے ہفتے واپس آؤ اب پیسے لے کے آنا اگر ڈاکٹر بولا تو ڈاکٹر ہے کیا کسائی ہے یہ کسائی بھی کیا کرتا ہے بلاتا پانی پاتا تھوڑا لٹاتا پھر ڈاکٹر بھی ایسی کرتا ہے کھائے تھے آپ نے ہاں اچھا یہاں دکھتا ہے پیار سے بات کرتا ہو آدھا علاج بہت سارے پیشنٹ سائیکولوجی میں بیماری ہوتی ہے ان کو ان کو ڈاکٹر کے پاس گئے وہ تھوڑا نرمی سے بات کرتا ہو. ان کو اچھا لگتا ہے بہت کیونکہ گھر میں ان کو محبت نہیں ملتی ہے آج کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ایک چیز جو فری میں دے سکتا ہے آدمی اس کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہو تو کیا بولیں گے وہ انسان ہے کہ مشین ہے ایک آدھ میں دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں کر سکتا اس کی. کیا جاتا آدمی کا اس میں ایک آدمی سے دوسرا آدمی ہمدردی نہیں کر سکتا ایک آدمی چوپ بیٹھا ہے ایک دم پارک میں بیٹھا ایک دم ٹینشن میں دکھ رہا ہے اس میں جا کے آپ اس کے باز میں بیٹھ گئے کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں اب بہت زیادہ بھی آدمی کیا ہے آدمیٹ مار تو نہیں ہے ایک آدمی پریشان ہے پڑوسی ہے آپ کا تھوڑا سا موڈ آج اس کا صحیح نہیں دکھ رہا روزانہ آپ سے اچھی بات کرتا مزاق کرتا آپ کے ساتھ میں. آج چپ چاپ کھڑا ہے آج نہیں بولتے جانے بابا کا اس کے کا تو پڑا تو اپنا کام مصیبت ہو جائے گا پوری کہانی سنائے گا اپنے کو بس آج ہم لوگ اتنے ہماری لائف اتنی فاسٹ ہو گئی کیوں کو بہت کمانے گئے ٹائم نہیں اپنے پاس دا. اپنے پاس پیسے کے لیے اتنا ٹائم ہے جتنا اپنے پاس انسان کے ٹائم ہے آج ہم نے پیسے کو انسان سے زیادہ قیمتی سمجھ لیا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی وہ بھی دور سے سلام کر کے نکل جاتا آج یہ حالت آ گئی ہے کہ راستے پر ایک آدمی ایکسیڈینٹ ہو کے گرا ہو تو کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی ٹھہرتا بھی نہیں اس کے لیے جی میری میٹنگ ہے وہ آدمی مر رہا ہے کوئی اس کے لیے رکتا نہیں دلوں میں ہمدردی نکل چکی ہے ہم مشین ہوتے جا رہے دھیرے دھیرے جتنا مشین دور ترقی کرتا جا رہا ٹیکنالوجی انسان اتنا زیادہ میکینیکل ہوتا جا رہا ہے لوگ ایسے روبوٹ کی تلاش میں ہے کہ وہ بوڑوں کے ساتھ میں ہمدردی کی بات کرے ایسے روبوٹ بنا رہے لوگ کہ وہ اس کے ساتھ بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ وہ اس سے کم سے کم ہمدردی کی بات تو کرے مشین آپ سوچیں کہاں جا رہا ہے انسان انسان نہیں مل رہا لوگ کتے بلی پال کے ان کے ساتھ محبت کرنا سیکھ رہے ہیں آج ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے ہمدردی ایک دوسرے سے نرم سلوک یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے سماج کے لیے بالکل یہ یعنی سمنٹ کی طرح سماج کی تعمیر کے لیے تو جس گھر میں جس گھر والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اللہ تعالی نرمی کی دولت عطا فرماتا ہے ادخل علیہم اس گھر میں نرم مزاجی آ جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے وہ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں آج ایسا ہو گیا کہ ایک گھر میں ایک پریشانی دوسرے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس کا دھیان ہی نہیں ہے تو کیسا معلوم پڑے گا ماں باپ بیمار ہیں اس کو معلوم ہی نہیں بیمار ہے وہ چپ پڑے ہیں اس کو بول کے فائدہ نہیں ہے اور چار باتیں سنائے گا کہ کیا اپنا خیال نہیں دیتے اور بیمار پڑتے اور میرے کو خرچہ لاتے آدمی یہ سوچتا ہے بول کے بھی فائدہ نہیں ہے اس کو بولیں گے اور خام کھا مکھا کر ٹینشن ہو جائے گا آج یہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے تو جس گھر کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی کہ کون سا گھر ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ گھر اللہ کو پسند ہے جو جس میں نرمی ہو جس کے جس کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو اس کو ابن ابھی دنیا نے ذم الغدی اور ذم الغضب میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے اور صحیح یہ حدیث صحیح ہے دعوت میں نصیحت میں بھی نرمی کا فائدہ ہوتا ہے آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں آپ اس کو نرمی سے اگر نصیحت کرتے ہیں تو اس میں قبولیت کا جذبہ ہوتا ہے آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے سختی اس کے ساتھ کریں وہ آپ کی بات پر دھیان دینے کی بجائے آپ کے سخت انداز پر دھیان دیتا ہے اور آپ کی بات سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے چاہے آپ کی بات کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو کوئی آدمی کوئی غلطی کر جائے آپ اس کو نرمی سے بتائیں بھائی ایسا نہیں ایسا کرتے ہیں کوئی آدمی وضو کرنے میں مثلا غلطی کر رہا ہے آپ اسکول اتنا بڑا ہو کہ وضو نہیں آتا شرم نہیں آتی ماں باپ نے سکھایا کہ نہیں سکھایا کہ ماں باپ بھی اسی وضو کرتے ہیں آپ کی جھگڑے پہ آ جائے گا وہ مار پیٹ وہیں وضو کھانے میں ہو جائے گا لیکن ایک آدمی اگر نرم مزاجی اختیار کرے اور نرمی سے اس سے بات کرے اب بتا بھائی صاحب آپ نے جو وضو کیا ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات بتاؤ یہ کیا ہے آپ نے جو ایسا ایسا دھوئے نا ایسا نہیں دھوتے ایسا کرتے ہیں یہاں تک آپ کی کونیا سوکھی ہیں آپ کے ٹکنے سوکھ ہیں آپ تھوڑا سا ایسا دھوئیں گے برامت مانیے میں بس دیکھا اس لیے بتا رہا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی کتنے پیار جباب بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آئندہ خیال رکھوں گا نہیں اپنا وضو کرو سیدھا نماز پڑھو ہماری اللہ قبول کرتا جیسا بھی کریں گے ہم تم کو کیا کرنا ہے اپنا دھیان دو سختی سے آدمی اگر بات کرے سامنے والا بات مانتا ہے نہیں مانتا ہمارے ہم لوگ دعوت جب دیتے ہیں سختی سے بات کرتے ہیں کسی گلے میں دیکھا تاویز یہ کیا گھنٹی لٹکا گلے میں انسان ہے کہ بیل ہے ہیں وہ آدمی بولے نہ جان نہ پہچان خام خو پریشان کیا ہے بولے تیرے گلے میں لٹکا ہوگی گھنٹی تو ایک آدمی سختی سے قبول کرنے والا بھی قبول کرتا نہیں کرتا بچوں کو بھی ڈانٹ کے دیکھو آپ آج کل کے بچے بھی آہ, سوپر ایک دم پہلی کے بچے اگر کوئی جا رہے بزرگ اور بچے پیڑ پیڑے آپ بزرگ جا کے دیکھے بولو ان کو کیا کرا رہے سر بولو کہ تیرے باپ کو اور باپ کو نہیں دادا کو جا کے بولو آج کل کے بچے ایسے جاونا چاچا کا کچھ بھی ٹائم کر ایسے بچے آج کل اور وہ جہ جا آدمی جان دے بابا تم کو سمجھا کے اس کے پیچھے بھی چار بھاگیں گے اور ایکٹنگ کر کے واپس آئیں گے ایسے ایسے ڈینجر بچے آتے ہیں اس اس کے کے کے سامنے جا گے دھواں ایسے بچے آج اتنا زیادہ معاملہ بگڑ چکا ہے لیکن پیار سے اگر بیٹھے کیا نام ہے تیرا ایسا ایسا نام سکول جاتا ہے نا پڑتا ہے کالج میں جاتا کہاں جاتا اچھی بات نہیں بیٹا الگ سے لے کے اس کی عزت بچا کے بولا اس میں پیار محبت کیا, ہے پیار محبت سے بات کیا ہے چھوڑ دیں گے پیئے گا, آن میں میں پھر پیے گا لیکن اس کی عزت کرے گا جب بھی اس کو دیکھے گا کیا کرے گا چھپا دے گا اس کو نرمی سے نرمی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ناصح کے لیے نصیحت کرنے والے کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا فرعون کے پاس فرعن کتنا شریف تھا دنیا بھر کا شریف تھا اتنا ڈینجر تھا کہ ڈائریکٹ اس نے بندوں سے اس کا معاملہ نہیں ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ معاملہ اس کا کیسا وہ بولتا تھا انا ربکم بک میں تمہارا رب ہوں ایسا ویسا رب نہیں سب سے بڑا رب دوسری پوزیشن بھی نہیں چاہیے ایک دم ٹاپ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا رب اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ایک نبی نہیں دو دو نبی ایک رسول نہیں دو دو رسول بھیجے لیکن دونوں کو بھیجتے وقت میں اللہ جو قادر مطلق ہے ہر چیز پر قادر ہے غلط کو مٹا سکتا ہے اس کو, اس کو کسی اور مشکل پریشانی بھی نہیں ہے اور اپنے سب سے نیک بندے اللہ بھیج رہا ہے کس کی طرف فرآون کی طرف اللہ نے کیا فرمایا فکولا لہو کلین اللہ نے کیا کہا ادہ ان تغ تم دونوں جاؤ فرون کے پاس جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے وہ تغ سرکش ہو گیا ہے سرکش کے پاس فرما بردار اور نیک کو بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ فرون کے پاس دونوں جاؤ بہت سرکش ہو گیا ہے وہ اور کیا کرو فکولا لہو کوئی اس سے جب بات کرو گے تم تھوڑا نرمی سے بات کرنا اس سے نرم بات کرنا کیوں لائل لہو او تدک کرو ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت پر غور کرے نصیحت مانے اوکشا اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو نرمی سے بات کرو ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت میں غور کرے کہ جب ایک آدمی دعوت دینے والا نصیحت کرنے والا نرمی سے بات کرتا ہے تو اس کی بات پر دھیان جاتا ہے اور اگر سختی سے بات کرتا ہے تو سننے والے کی انا جاگ جاتی ہے اور وہ بات پر دھیان دینے کی بجائے انداز گفتگو پر زیادہ دھیان دیتا ہے ایسا بات کہ میں کون سا سم... مجھ کو کیا سمجھتا تو؟, تو خود کو کیا سمجھتا یہ اس طرف دھیان آدمی کا چلا جاتا ہے جب آدمی سختی سے بات کرتا ہے تو یہ سورتحا کی آئے ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم فرعون سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو سے بات کرو نرمی سے بات کرو اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت میں بنیادی طور پر نرم انداز اختیار کرنا چاہیے کبھی ڈانٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کبھی ڈانٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ کب جب واقعی اس سے کام بننے والا ہو اور نرمی سے کام نہیں بن سکتا ہو کبھی ویسا بھی کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے ایک آدمی اگر اپنے اخلاق میں نرمی پیدا کر لے اور نرم گفتگو والا ہو اس کی فضیلت کیا ملے گا کیا چیز ہے سب چیز دنیا میں آخرت میں کیا اس کا آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں ان نفل جنت غورا فن جنت میں کچھ محل ہیں کچھ گھر ہیں یورا واہر ہا ممباقنہ ایسی دیواریں اور ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یورا واہر ہا ممباقی کا ظاہر اندر سے دکھائی دیتا ہے اور وہ باطینا اور باہر سے اندر کا دکھائی دیتا ہے کاچ کا گھر دیکھ کے بلڈنگ پوری کاچ کی بنا ہے کتنی خوبصورت دکھتی ہے روشنی پڑی تو ایک دم چمکتی کتنی خوبصورت बिल्डिंग ہے پوری کیسی بنی ہوئی ہے کاچ کی بنی ہوئی ہے تو وہ پورے کے پورے محل اور گھر ہیں کیسے ہیں اندر سے باہر کا دکھائی اندر کا دکھائی دیتا ہے اتنا خوبصورت اس کو بنایا ہوا ہے ایک دم شفاف دیواریں اس کی ہیں ٹرانسپیرنٹ اللہ تعالی اللہ نے یہ بنا کے رکھ دیا ہے اللہ نے بنا کے ان کو کیا کیا ہے تیار کر دیا ہے کس کے لیے لمن اطعم الطعام لمن اطعم الطعام اس کے لیے جو دوسروں کو کھلاتا ہے وہ الام اور بات میں نرم طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی بات میں نرمی ہو وہ تابسیام اور روزوں پر روزے رکھتا ہے وہ صلاح بل بل ون سنیام اور لوگ سوئے رہتے ہیں ایسے وقت میں اٹھ کے یہ رات میں نماز پڑھتا ہے نمبر ایک لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے نمبر دو نرم گفتگو کرتا ہے نمبر تین روزوں پر روزے رکھتا ہے نفل اور نمبر چار رات میں تحجد کا اہتمام کرتا ہے دو چیز بندوں کے ساتھ دو چیز اللہ کا معاملہ نماز روزہ بھی کرتا ہے نماز روزے سے کیا ہوتا ہے آدمی میں اکثر اوقات میں دوسروں سے سپیریئر ہوں دوسروں کو پھر وہ گنتا نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھتا وہ روزے نہیں رکھتا میں ہوں عبادات سے آدمی میں کبر بھی پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے فرض تو فرض نفل پڑتا ہے رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں بہت سارے تاج میں اٹھنے والے سوئے ہوئے کچھ کام کے نہیں ہیں میں بہت کام کا ہوں میں اللہ... ہوں یہ... یہ سب سوئے ہوئے ہیں یہ سونے سے فرصت نہیں لوگوں کو دوسروں کی حقارت اگر انسان میں پیدا ہوتی ہے تو ایسی عبادت کیا کام کی اور عبادت کر کے آدمی بندوں سے صحیح نہیں ہے زبان ان سے اس کے پھول جھڑتے ہیں زہریلے کیا کام کا کیا؟ دونوں کو جمع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے وہ لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے لوگوں کی بھوک کا احساس اس کو لوگوں کو کھلاتا ہے وہ لوگوں کے دل توڑتا نہیں ہے بلکہ دل جب زبان سے بات کرتا ہے تو نرم بات کرتا ہے وہ رات میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں چپکے سے اخلاص اس کے عمل میں ہے مجاہدہ اس کے عمل میں ہے وہ روزوں پر روزے رکھتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے سوچئے یہ جو بندہ ہے یہ کس، اس کے لیے کیا ہے ایسے محل ہے جو دوسروں کو نہیں ملیں گے کیسے ایک دم ایسے محل جن سے اندر کا باہر کا دکھتا ہے باہر سے اندر کا دکھتا ہے ایسے محل اللہ نے خاص ان بندوں کے لیے تیار کر رکھے ان چار صفات میں سے ایک صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو کیسی بات کرتا ہے الام اس کے کلام میں لین ہے نرمی ہے یہ نرمی اس کو جنت میں اتنی بڑی نعمت دلائے گی ہے. اسی طرح سے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اخبیر کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی نے کون سے بندے جہنم پر حرام کر دیے ہیں یعنی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کون سے بندے ہیں وہ بندے تم کو بتاؤں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے جہنم ان کو نہیں جلائے گی ان کو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا کون سے بندے ہیں کال ابلا یا رسول اللہ صاحب کا اللہ کا رسول ضرور بتائی آپ کو. بتائیے بتائیے کال کلین لئی قریب سہلن چار زبات بیان کی اس کو امام احمد ترمی ابن حبان اور طبرانی روایت کیا اور صحیح ہے الفاظ ابن حبان کے ہیں کہا کہ میں تم کو بتاؤں کون سے بندے جن کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے صاحب بالکل بتائیے ضرور بتائیے آپ نے کہا الا کل لی ہے جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہو چھوٹا بن کے جیتا ہو میں بڑا اس کے لیے جہنم کا گھڑا جو کیسا ہو باخلاق ہو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا چھوٹا بن کے جینے والا لوگوں کے ساتھ میں میں بہت بڑا نہیں میں چھوٹا ہوں لئی, جو نرم زبان ہو اور نرمی کا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتا ہو قریب ان لوگوں سے قریب رہتا ہو دور کیپ ڈسٹینس آؤ قریب آؤ ٹائم نہیں ہمارے پاس تمہارے لیے تو یہ جو آدمی ہے کہ جو لوگوں سے دور بھاگتا نہیں لوگوں سے قریب رہتا ہے لوگوں کو قریب کرتا ہے خود لوگوں سے قریب ہوتا ہے یہ نہیں ادھر آؤ میں ادھر ہوں نہیں لوگوں سے خود قریب ہوتا ہے لوگوں سے جا کے خود ملتا ہے لوگوں سے خود بات کرتا ہے بیمار بیمار پورسی خود جاتا ہے وہ لوگوں سے قریب رہتا ہے کٹ کے نہیں رہتا ہے لوگوں سے مل کے رہتا ہے قریب ان, ان لوگوں سے آسانی کا سلوک لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ کیسا کرتا ہے ایزی ہے وہ اس کو منانا آسان ہے اس سے اپنے مسائل حل کروانا آسان ہے وہ لوگوں کو ٹینشن نہیں دیتا ہے لوگوں کو ٹینشن کیا کرتا ہے ہلکے کرتا ہے وہ آسانی پیدا کرنے والا ہے تنگی پیدا کرنے والا سہل ایزی ہے وہ آسان مزاج ہے اس کا ہمیشہ ٹینشن نہیں رہتا کبھی اس کا موڈ خراب ہے تو کیا ہوتا کیا معلوم ایسا نہیں ہے آسان ہے بہت آسان ہے غصہ ہوا بھی تو واپس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے تو آلہ کل قریب سہ لو چھوٹا بن کے جیتا ہو نرم مزاج ہو اور لوگوں سے قریب ہوتا ہو اور اس کو قریب کرنے کے لیے بہت بڑے بڑا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ اتنا پہاڑ تم کو جانا پڑتا ہے ایسا کر کے یا تم کو اتنا حبیائی اس کو دیں گے تو وہ قریب ہوگا نہیں تو یہ سارے معاملات ہیں جو ایک آدمی کو واقعی جنتی بناتے ہیں لوگوں کے معاملے میں تو اس حدیث کو امام احمد تمدی وغیرہ نے روایت کیا ہے تو یہ فضیرت نرمی کی ہم کو ملتی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ کن کن سے نرمی کا سلوک کس کس اعتبار سے کرنا چاہیے جلدی جلدی ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک سب سے زیادہ حقدار اس کے کون ہیں نرم سلوک کے ماں باپ جو آج سب سے زیادہ محروم ہیں آج ہمارے سماج میں نرم نرمی کے سب سے زیادہ حقدار ماں باپ ہیں اور سب سے زیادہ محروم بھی کون ہیں ماں باپ ہے اللہ تعالی فرماتا وقعہ اللہ تعبد اللہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو گے اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے اسی کی عبادت کرو گے اللہ تعاب اللہ اور بل احسان والوالدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے اما یبل دل کی برحد او اوقیلا تمہاری زندگی میں اگر وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تمہاری اپنی زندگی میں تمہارے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک فلا تق اللہ ہوما ولا تنہر ہوما تو ان کو اف تک نہ کہنا کیا تک نہیں کہنا کوئی آدمی میں اف نہیں بولتا ساری گالیاں دیتا ہے یہاں <تصفح> لفظ اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف ورڈ نہیں بولنا ماں باپ کو بھائی دوسرا کچھ تو بولنا ایسا ہے کہ اف نہیں بول سکتے باقی کچھ بھی تف بول سکتے ایسا نہیں ہے اف نہیں بولنا اف عربی زبان میں سب سے کم سے کم بات ہے جو ڈاٹ میں استعمال ہوتا ہے ارے کیا لگا ہے تم لوگ تو ماں باپ کو اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ بھی برا ہے فلا تق اللہ افن اف تک نہیں بولنا ولا اور ان کو جھڑکنا بھی مت غصے سے دیکھنا ڈانٹنا تو یہ سلوک بھی مت کرنا جو چہرے کے ہاؤ باؤ سے آدمی ظاہر کرتا ہے اف زبان سے ہے اور ولان ہر اپنے انداز سے جیسے ہوٹ پیس کے آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جاؤ جان دو تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے بولا کچھ نہیں اس نے لیکن اپنے انداز سے وہ سب کچھ بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا ڈاک پیس کے ہاتھ اٹھایا پھر بولا نکل گیا روم سے کیا مطلب مارنے کو دل بول رہا میرا ابھی تم کو تو بول دیا نا اس نے اپنے انداز سے بول دیا ولا تن ہر ہوما ولا تن ہر ہوما وک اللہ بلکہ ان سے تو بات کر تو کیسے بات کر کون کریما اکرام کی بات ان سے کر عزت کی بات ان سے کہا ان کو ان کو عزت دے ان کو عزت دے واقع حد مین رحم اور اپنے بازوں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رکھ رحمت سے رحم دلی کے ساتھ ان پر رحم کرتے ہوئے تو اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھ اکڑ ان سے اور جیسے پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے اب وہ بچے بن چکے ہیں بڑھاپے میں اب تو ان کو ایسے سنبھال جیسے پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے وقر ربرحم رب ہوما کم عربی سغیرہ اور اپنی زبان سے اللہ سے دعا کرب وقر رب ہوما اے میرے رب تم ان دونوں پہ تو رحم کر کم عربی سغیرہ ویسے ہی جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا سنبھالا بچپن میں انہوں نے مجھ کو سنبھالا ہے اللہ اب ان پہ رحم کر اب ان کو ضرورت ہے میں کتنا کروں تو ان پہ کر میں اپنی طرف سے سلوک کر رہا ہوں لیکن اب ان کی جب موت ہو جائے گی تو آخرت کا بھی تو مسئلہ ہے وہاں بھی ان کو رحم کی ضرورت پڑے گی میں دنیا میں رحم کر رہا ہوں اے اللہ تیرے پاس آنے والے تو ان پر آخرت میں رحم کر اب یہ دونوں دعا ہوگی دنیا کا سلوک اور آخرت کے لیے دعا سب سے زیادہ پہلے حقدار کون ہے نرمی کے اللہ نے توحید کے بعد اس کو ذکر کیا ہے تو یہ پہلی چیز یہ سور بنی اسرائیل میں اللہ نے بات کہی ہے نمبر دو رشتے داروں سے سلوک کرنا نرمی برتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اہل الجنتی فلاح جنتی لوگ تین ہیں جنتی لوگ تین ہیں ایک ذو سلطان مقصد وہ آدمی جس کے پاس ہاتھ میں اتارٹی ہو مسلمانوں کا ہاکم یا کسی یعنی کمپنی کا یا کسی بھی اس کا آرگنائزیشن کا ہیڈ ذو سلطان جس کے پاس پاور ہو لیکن وہ پاور والا کیسا ہو عدل کرنے والا ہو انصاف کرنے والا ہو پاور کے بعد ظلم نہیں کرتا ہو بلکہ انصاف کرتا ہو متصدقین موفق وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہو وہ آدمی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ صحیح میں خرچ کرتا ہے موفق جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح چیز میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے شر میں نہیں اور جب بھی موقع آتا ہے خرچ کرتا ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے ورا اور تیسرا کون ہے وراج ال رحیم اور رقیق القل بھی لکل تیسرا آدمی کون ہے جو جنت میں جانے والا ہے کیا سی بات اس کی ہے رج الن وہ آدمی جو بہت رحم کرنے والا ہے رقیق القل جو بڑے نرم دل کا ہے بہت نرم دل ہے اس کو دوسروں کی تکلیف دے کے اس کو تکلیف ہوتی ہے ایسا آدمی جو رحم کا سلوک کرتا ہو اور جس کے دل میں دوسروں کی تکلیف پر اس کو تکلیف ہوتی جو رقیق القلب ہے بڑی نرم دل آدمی ہے بڑا نرم دل آدمی ہے کس کے لیے لکھ لی قربا وہ مسلم ہر نزدیکی والے پر رحم کرنے والا اور بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا آج آدمی دیکھتا ہوں کون ہے اس کو تکلیف میں بیمار ہو اچھا وہ جماعت کا ہے کیا اچھا ہوا جلدی مرا تو اچھا ہوتا ہے کہاں آ گئے ہم لوگ وہ مسلمان ہے اس کی تکلیف دیکھے آدمی کو لگے اپنا مخالف ہے لیکن بےچارا جانے تو تکلیف میں اللہ تعالی اس کو شفا دے اللہ اس کو ہدایت بھی دے نہیں کر سکتا آدمی کر سکتا ہے تو آج ہم لوگ جماعتوں میں بٹ چکے ہیں اور سلام بھی آدمی کرتا تو کیسا اپنے کو سیدھے ہاتھ سے اور دوسرے کو الٹے ہاتھ سے حالانکہ <laughs> ہاتھ سے نہ سیدھے ہاتھ سے سلام ہے نہ الٹے ہاتھ سے سلام کوئی سلام کرے اس کو کرا ہم نے کیا آپس میں کتنا ہم بٹ چکے ہیں کیا دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد وہ غلط ہے اس کی غلطی پر غصہ ہونا چاہیے اولاد بھی شراب پی کے آئے تو بولیں گے اس کو پیار سے مسلمان بھائی کرام کرو اس کا بیٹا ہاں، وہاں بیٹھ کے پیو سیدھے ہاتھ سے پو بسم اللہ بول کے پیو بولیں گے <laughs> کیا کریں گے جہاں ڈانٹنا ہے جہاں غصہ ہونا ہے وہاں غصہ ہے کہ جو شرک میں ہے جو کفر میں ہے جو بداعت میں ہے دل میں ناراضگی ہو دینی غیرت اپنی جگہ ہے لیکن پھر بھی دل میں کیا ہو ارے ہے تو مسلمان اللہ اس کو ہدایت دے نہیں کر سکتا پیسے جاتے اس میں کچھ کم ہوتا جیب میں سے کچھ بیٹری لو ہوتی اس کی موبائل کی کیا ہوتا اس کو آدمی کر سکتا ہے تو یہاں کیا کہا, کہا کہ ہر مسلمان کے لیے اس کے دل میں نرمی ہے اور وہ اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے اور تم رضی اللہ عنہ نے ایک دیکھا ایک راہب کو دیکھا عیسائی کو بہت مجاہدے اس نے کیے اور ایک دم لاغر ہو گیا بہت رحم آیا ان کو اس کے اوپر دیکھا یہ کتنا مجاہدہ کر رہا ہے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو ایک دم رونا آ گیا رقیقل کر تمہارے ہو شیتان دیکھ کے بھاگتا ان کو دوسرا راستہ پکڑتا لیکن دل کیسا ہے دل نرم ہونا چاہیے دل نرم ہونا چاہیے تو یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کا سلوک کرنے والا اور دوسروں کے لیے نرم دل اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور کس سے کرنا چاہیے ہر مسلمان سے کرنا چاہیے گن گن کے یہ اپنے اپنے لوگ پہچان کے لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر مسلمان سے نرم سلوک کریں نمبر تین بچوں کے ساتھ نرمی زبیر ابن الاوام ردی اللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسنًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالی کو چوما اور ایک دم اپنے سے اور اس کو بالکل جیسے یشم ہو بچے کو آدمی سونگتا ہے آپ نے اس طرح سے لپٹایا ایک دم قریب منہ لے گئے ان کے وہ دہورا جلومنسار اور آپ کے پاس ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے فکل الساری تو وہ انصاری صاحب ہی کہنے لگے اندل میرے بیٹے ہیں اتنے سارے اور بہت بیٹے ہیں کد بلگ اور وہ میں نے کد بل اگا بالغ ہو چکے ہیں یا بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا زیادہ ہیں ماں کا بل میں نے کبھی ان کو چوما نہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح میں اپنے نوازی کو لے کے چما پیار کیا ایک دم لپٹا اپنے سے اب انہوں نے دیکھا بولے میرے اتنے سارے بیٹے میں نے کبھی ان کو نہیں چما اس طرح سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ صلاح میں ان کو دیکھا اور کہا آر ایم ان من بھی فما ذنبی آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر اللہ نے تیرے دل سے مطلب تو نہیں چنتا تو میری کیا غلطی اس میں میرا کیا گناہ ہے اس میں اللہ نے کیا کر دیا ہے تیرے دل سے یعنی آپ نے ان کو ڈانٹا اور بتایا اچھی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ بچوں کا ادب میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بچوں کو پیار سے قریب بھی رکھنا چاہیے ورنہ بڑا ہونے کے بعد وہ آپ کو ادب میں رکھیں گے ایسا ہوتا ہے نا بچہ بھولتا نہیں ہے بتا تم نے ایسا ایزت کی میرے ساتھ میں بیٹو کونے میں تو پیار اگر بچے سے کیا ہو بچے کو یاد رہتا میرے ماں باپ میرے ساتھ محبت کا سلوک کرتے تھے ڈانٹتے بھی تھے دلائی بھی کرتے تھے اگر دس سال کا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھا تو لیکن کیسا ہے میرے ماں باپ بہت رحم کرنے والے محبت کرنے والے تھے تو یہ چیز جو ہے اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ادبی نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ ورمایا خیر ان رقیب نل قریش وہ عورتیں جنہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے ان میں جو بہترین عورتیں ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں وہ عورتیں جنہوں نے اونٹ کی سواری کی ہے اونٹ پہ سوار ہوتے تھے قریش کے لوگ موسیج تو تھی نہیں ان کے پاس ان کے پاس اونٹ تھے تو اونٹ پر سواری کرنے والی عورتوں میں بہترین عورتیں کون ہیں وہ عورتیں جو قریش کی سالح نیک وجہ ان کی فرمایا فی صغریح فی صغریح کہ وہ عورتیں کیسی ہیں اپنے بچے پر اس کے چھوٹے ہونے میں بچے کے بچپن میں بہت نرمی کرنے والی اپنی اولاد پر یعنی معلوم ہوا کہ عورت میں کیا ہونا چاہیے اپنے بچے کے سلسلے میں نرمی ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے اس کے لیے اپنے بچے کے لیے اور ارا ضوفی اور شوہر کا جو مال اور اس کی متاح ہے اس کے سلسلے میں بہت نگرانی کرنے والی ہے شوہر کے مال کو یہاں والا کے ختم ہاں جھٹک کے ہو گئے پیسے آپ کب آ اگلی پیمنٹ شوہر کے مال کی نگرانی کرنے والی ہے اس کو غلط میں خرچ نہیں کرتی ہے اس کے مال کو سنبھال کے رکھتی ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے شوہر جب جاتا ہے کام کاج میں تو شوہر جو اپنا مال پیچھے چھوڑ کے گیا ہے گھر میں تو اس کی کیا کرتی ہے اس مال کو مٹاتی نہیں ہے لٹاتی نہیں ہے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے تو یہ صفات جو ہیں قریش کی عورتوں میں ہیں اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہاں پر جس بنیاد پر آپ نے تعریف کی وہ دو باتیں ہیں ایک اولاد پر بڑی محبت اور رحمت کرنے والی ہے اور دو شوہر کے مال و متا کی نگرانی کرنے والی ہے زائے نہیں کرتی اس کو یہ عورت کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر رحیم ہو نمبر چار اتنی رحیم نہیں ہو کہ بچہ بگڑے تو بھی جانے دو باپ ڈانٹ رہا ہے چھوڑو میرے بچے کو لاؤ ادھر اور چھپا رہی اس کو اپنے پلو میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی بچہ کیا ہوتا ہے بگڑتا ہے بچے سے محبت کے وقت میں محبت ہو اور سزا کے وقت میں سزا ہونا چاہیے ہاں ایسی بھی سزا نہ ہو مائیں ایسی سزا دیتی ہیں ادھر لاؤ موم باندھو اس کے ہاتھ اور دو موم کے چٹکے یہ کون سی سزا آپ کیا دے رہے الٹا لٹکاؤ نیچے سے دو مرچی کی دھونی کیا اگر آپ تو ایسی کوئی سزا نہیں دینا چاہیے جس سے بچے کو نقصان ہو ہاں پٹائی کر دی بیٹھ کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر ایکسرسائز بھی ہو رہی اور تکلیف بھی ہو رہی تو ایسا کچھ کر سکتے ہیں ایسی یا لکھ سو بار الحمدللہ الحمد للہ لکھ رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے تو الحمدللہ رب العالمین تو یاد ہو گیا اس کو تو اس طرح کی کوئی سزا جس سے بچے کی تربیت بھی ہو اور اس کے لیے وہ مضر نہ ہو نقصان نہ ہو اس کا تو یہ عورت میں نرمی ہونا چاہیے نمبر چار یتیم پر رحم کا سلوک ہونا چاہیے اس کے ساتھ نرم سلوک ہونا چاہیے وہ زیادہ اقدار ہے اب دردار کہتے ہیں اط نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراج الشق کس و ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہا میرا دل بہت سخت ہے کیا کروں کالین کلبک و اترک حاجت کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو اور تیری تیرا مقصود حاصل ہو تیری ضرورت پوری ہو حاجت حاصل ہو جس کی تلاش میں تو ہے ارحم الیتیم سہو اطم ہامک یلی یلی نقل بکا و تدرک ہاجت آپ نے فرمایا تو اگر چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو, تو یتیم پر رحم کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر یتیم پر رحم کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا تو یتیم پر بھی کیا کرنا چاہیے شفقت اور رحمت کا سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے ساتھ نرم سلوک کرنا چاہیے تبرانی نے اس کو روایت کیا الکبیر نے اسی طرح سے طالب علم کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے معلم کو بہت سارے اساتذہ بچے کو ڈانٹنے پر اور اس کو کنٹرول میں رکھنا سمجھتے ہیں جو آپ سے آپ کی موجودگی میں صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے چپ رہے گا وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے نفرت کرے گا اور شرارت کر کے سوچے گا آپ کا نام بگاڑ کے آپ کو گالی دے کے آپ کے جوگ بنائے گا لیکن واقعی جو آپ سے محبت کی وجہ سے ادب کرے گا وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف سننا بھی پسند نہیں کرے گا بہت سارے ٹیچر ہوتے ہیں بہت سٹک بچے بعد میں مزاق اڑاتے ٹیچر کا ایکٹنگ کر کے بتاتے کیسا اسٹرکٹ ہے ٹیچر کیوں عزت نہیں ڈر ہے خالی خالی ڈر نہیں عزت بھی ہونا چاہیے یہ ٹیچر کو یاد رکھنا چاہیے اس لئے طالب علم کی تربیت میں استاذ کو رحیم بھی ہونا چاہیے اور سزا کے وقت سزا والا ہونا چاہیے لیکن بائی ڈی فالٹ وہ رحم والا ہونا چاہیے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ابو سلیمان مالک ابن الحوید صحابی ہیں کہتے ہیں آتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببتم متقاربون ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ میں اور ہم نوجوان تھے ہم عمر تھے نوجوان تھے بابا, نوجوان شب ابا نوجوانات بیس دن تک آپ کیا رہے چالیس نہیں ہم بیس دن تک آہ... چالیس مل رہا ہے یہاں سے میں چالیس کا انکار کرنے کے لیے بول رہا ہوں بیس کہ کتنے بیس راتیں ہم تھے چالیس ہی میں تربیت ہوتی ہے چالیس میں ضروری نہیں کتنے دن تھے بیس دن تھے اشرین لیلہ. بیس راتیں ہم آپ کے ہاں مقیم رہے فون نہ انا اشتق نہ آپ کو ایسا لگا کہ ہم کو ہمارے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے ہم کو اپنے گھر والوں سے بچھڑ کے ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے وہ سلنا امن ترک نہ آپ نے پوچھا کون ہے تمہارے یہاں پر تمہارے یہاں تم جن کو چھوڑ کے آئے ہو کون کون ہے تمہاری فیملی میں آپ نے پوچھا کس کو, کس کو چھوڑ کے آئے تم لوگ بیوی بچے ماں باپ جو بھی تھے ان کے اخبار ہم نہ وہ یہ فلا فلا جو بھی ہے بتایا ہم نے رفیقی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم مزاج تھے اور آپ بڑے رحم کرنے والے تھے صاحب ہی کہ آپ بڑے رفیق تھے اور آپ بڑے رحم دل تھے فکال ار جیو الاحلی کو جاؤ واپس جاؤ تمہارے گھر والوں میں ہے نہیں ہے. بیس دن ہو گئے آپ نے دیکھا گھر والوں کی یاد آ رہی یہاں حال بعض ہوتا ہے, کہ ہے گھر میں لیکن پھر بھی نہیں آتا آپ کی باپ کا جنازہ ہے لیکن پھر بھی نہیں اللہ کے راہ میں ہوں ارے اللہ کے بندے ماں باپ کی اہمیت نہیں معلوم تجھ کو دن ہو گئے ان کو یاد آ رہی گھر کی جاؤ گھر کو بیس دن میں واپس کہا کہ ارجرو الا اہلی کم جاؤ اپنے گھر والوں میں واپس جاؤ فلم و مروہم ان کو سکھاؤ جا کے گھر والوں کو سکھاؤ پہلے چین جاپان برما بنگلہ دیش امریکہ افریقہ ساؤت افریقہ اٹلی اور گھر میں گھر میں کچھ نہیں کہا جاؤ پہلے گھر والوں میں جاؤ دیکھیں یہ سنت ہے یہ دین ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث سے یہ بھی نہیں کوئی آدمی بولے صنعت دیکھیں گے اس کی کیا ہے بخاری مسلم میں جا اپنے گھر میں جاؤ ان کو سکھاؤ گھر والوں کو سکھاؤ اور ان کو بھلائی کی تاکید کرو ان کو حکم دو دین کی باتوں کا اور وہ سلو کمر آئی تمونی اسلی اور ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو گھر والوں میں صرف مرد مردی تھے کیا ہو سعودی گئے تھے جاب کے لیے وہاں پہ کچھ سب مرد ہی مرد عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی آپ نے کیا فرمایا جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھا ویسا تم سب پڑھو مرد پڑھو کیا عورتیں پڑھو سب پڑھو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے آپ نے کہا ہاں مرد میرے جیسا پڑھو عورتیں ایسا پڑھو کہا کچھ کچھ نہیں وہ سلو تم سب کے سب ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو واپس بھیج رہے فیملیز میں اور فیملیز میں کہہ رہے تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو ادا فل احد جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اکبر اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرے طالب علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں دیکھا ان کو بہت گھر کی یاد آ رہی آپ کیسے تھے بہت نرم دل تھے تو تعلیم میں بھی نرمی ہونا چاہیے بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح سے امیر کا ماتحتوں پر رحم کرنا کہ مسلمانوں کا امیر ہے امیر المومنین ہے یا سفر میں کوئی آدمی امیر ہے یا کسی علاقے میں کوئی گورنر یا ذمہ دار بنایا گیا ہے یا کسی کمپنی میں کوئی دوسروں پر حاکم ہے کہ اس کی بات چلتی ہے تو کسی بھی اعتبار سے یہ خصوصاً سیاسی اعتبار سے ہے کہ امیر مسلمانوں کا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو اپنے ماتحتوں پر کیسا ہونا چاہیے نرمی کرنے والا ہونا چاہیے سختی والا نہیں آپ نے ایک دعا میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کیا دعا کی دیکھی ہے اللہم من منوری من امری امتی اے اللہ میری امت میں سے جو شخص کسی معاملے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اس کو کسی معاملے میں امیر بنایا جائے وہ لوگوں پر امیر مقرر ہو یا اس کے ذمے کوئی ذمہ داری ہو اور اس کے ماتحت دوسرے ہوں کسی معاملے میں وہ میری امت میں ولی بنے فشق کاش پھر وہ دوسروں پر ذمہ دار بننے کے بعد میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تنگی کا معاملہ کرے اے اللہ تو بھی اس کے تھی تنگی کر رہا ہے اس پر کیا کر دے؟ تنگی کر دے دے تنگی اس کے لیے بدوا کی اللہ کے نبی صلاح سے اور امنور امت شہی ان اور جس آدمی کے سپرد میری امت کا کوئی معاملہ ہو جائے وہ دوسروں پر نگراں اور سرپرست بنے فرف کبھی فرف بہی اور پھر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے الا تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر وہ اپنے ماتحتوں سے نرمی کریں تو بھی کیا اگر اس کے ساتھ نرمی کر کہاں آپ نے دنیا آخرت نہیں کہا تو دنیا میں بھی اس پر نرمی کر آخرت میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر اس کو امام مسلم نے کتاب المام میں ذکر کیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے یہ عمارت سے متعلق چیزوں میں سے حدیث ہے یہ امام انوی کے ابواب ہیں جو انہوں نے بعد میں قائم کیے بہرحال اسی طرح سے امام کا مقتدیوں سے بھی نرمی کرنا ہے کیسے نرمی کرے گا کہ ان کے لیے نمازوں کو ایسا لمبا نہ کرے کہ بیمار بھی سوچ رہے کہ امام کے پیچھے کہ کو آیا نماز پڑھنے کو اور بعض اوقات ان کا تیزی کرنا بھی مصیبت ہوتا ہے جیسے تراوی میں ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی سوچ رہا ہے اس کی جان کچھ چین ہے کہ نہیں ہے ابھی کھڑا ہوا تھا پھر رکو میں کتنا فاسٹ پڑتا ہے یہ سرے فاتے ایک سانس میں پڑتا ہے باقی سب دو سانس میں پڑتا ہے اس کو کچھ ہے کہ نہیں اللہ کا ڈر تو جو بوڑھا آدمی ہے اتنی تیز نماز جب آدمی پڑتا ہے تو یہ کھڑے ہو رہا ہے وہ بیٹھ رہا ہے یہ بیٹھ رہا ہے کھڑے ہو رہا ہے تو دونوں کا فریکونسی میچ نہیں ہو رہی یہ بھی کیا ہے اتنی تیز رفتاری کہ ایک بوڑھا آدمی اس کو پکڑ نہیں پایا امام کو تو یہ بھی کیا ہے اس کے لیے مصیبت ہے اتنے جلدی جلدی آدمی نہیں کر سکتا ہے اس کو اٹھنے کو ہاں وقت لگتا ہے بیٹھنے کو وقت لگتا ہے وہ بھی تکلیف ہے تو ایک امام کا مقتدیوں کی رعایت کرنا یہ ان پر نرمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اندخلف صلاح میں خود میں نماز میں جب داخل ہوتا ہوں نماز جب شروع کرتا ہوں وہ اناری تو اطالطہ میرے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں میں لمبی نماز پڑھنے کی چاہت کرتا ہوں کا سبھی <السَّبِيه> پھر میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے فجب وضوفی سلحتی تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں میں اپنی نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں مختصر کر دیتا ہوں کیوں مِمَّا مِن شِدَّتِ وَجْدِ مِن مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی اس کی ماں کے تکلیف کے خیال سے میں اپنی نماز کو کیا کر دیتا ہوں ہلکا کر دیتا ہوں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العداد میں ذکر کیا ہے یہاں آپ سوچئے بہت سارے بزرگوں کے قصے ہم لوگ سنتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں تیر گھسا تو بولے ٹھیک ہے ٹھہرو میں نماز پڑھتا ہوں نماز میں نکال رہے کو ان کو ہوش ہی نہیں کچھ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ایسی نماز کہ پورا گھر جل رہا ہے اس کو احساس نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے خصوصاً امام کے لیے یہ کمال نہیں ہے ورنہ اگر اس کو ایسا ہو کہ جب نماز میں کھو جاتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اگر ایسا کوئی ہے پیچھے سے غلط پڑھ رہا لکما دے رہے کہ لکما غلط ہی پڑھ رہا ہو اس کو دھیان, دھیان رکھنا پڑے گا پیچھے سے کیا آ رہا کہ ایک آدمی کا دھیان امام کا دھیان مختو کے احوال کی طرف ہونا چاہیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ نہیں کہ اتنے نماز میں کھو گئے کہ کچھ چلارے لوگ سننے آ رہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشواری نماز کون پڑھ سکتا ہے لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ اپنا ارادہ نماز ہی میں چینج کر رہے ہیں کیوں آپ کو پیچھے سے بچے کی رونی کی آواز آئی آپ کا دھیان ہے نا مقتدی کی طرف تو نماز میں مختدی کا خیال آپ کو ہے آپ اپنی نماز کو کیا کر دیتے ہیں آپ مختصر کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کا مقتدیوں پر رحم کرنا بھی ایک بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے خواتین کے ساتھ نام سلوک ہونا چاہیے ان کی کمزوریوں کا لحاظ ہونا چاہیے اسی لیے شریف نے بھی خواتین پر بہت سارے بوجھ نہیں ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نبوت کا بوجھ رسالت کا بوجھ نہیں ڈالا کہ بچے کے نو مہینے کی مصیبت اس کی لیتی ہے قوم کو سنبھالی گیے کہ کی کیا کریں گے بہت ساری عورتیں بولتی نبی عورتوں میں سے کیوں نہیں بنے بنتے تو معلوم ہوتا عورتوں کو باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے جاب نہیں کر سکتی ہے امریکہ جیسے ملکوں میں عورتوں کو لیو لینا پڑتا ہے پیگنینسی کی تنخواہ لیتی ہے اور لیو بھی لیتی ہے کرنا پڑتا ہے وہ اللہ نے اس کا جسم کا ڈھانچہ ایسا بنایا اس پر بہت ساری ذمہ داری نہیں ڈالی اسی لیے باکسنگ میں بھی کیا ہوتا ہے مرد اور عورت لڑتے, ہیں؟ نہیں, عورت عورت لڑتے اب ہے نہیں نہیں کی باکسنگ ہوگی کیوں بڑا بڑی کیوں بھئی آپ یہاں سے باکسر بڑا ہو اور وہاں سے باکسر نہیں بڑی ہو ہوتا ایسا ایک مارے گا جائے گی پورا رنگ کے باہر اس کو معلوم ہے لوگ کیا بنے ابھی یہ نا ہے یہ کیسی نا مار کھانے کا ٹائم جب آیا تمہارا اب نا انصافی ہو رہی باقی ساری چیزوں میں تم کیا کر رہے انصاف انصاف برابری اب باکسنگ میں کیوں نہیں باکسنگ میں بھی آپ آپ بھی بولے گا آپ تو مجھ کو چاہیے مجھ کو جیتنا ہے لا عورت کو بولے گا میری بیوی بی بی کو لاؤ ایک دیکھ <laughs> اس سے اچھا کمپٹیشن کا موقع کیا ہوگا نہیں ہوگا برابری جو ہے عورت نر مزاج ہے اس میں کمزوریاں ہیں فیکل اس کے اندر کمزوری ہے اللہ نے بنایا اس کو جیسے آپ کہتے تو بچہ ہے تو بچہ ہے تو آپ مان رہے ہو کمزور ہے. اس کا انسلٹ نہیں ہے اس کے حق, حق تلفی نہیں ہے دکان میں آپ جا رہے ہیں دکاندار سے بچہ بچے کے بارے میں بولے اس کو چوز کر رہے دو وہ جو چاہے وہ کرے بولے بچہ اس کو کیا سمجھتا ہم جو بولیں گے وہ لیں گے ہم تو اب آپ برابری نہیں سوچ رہے آپ کیا بول رہے ہیں نہیں تو نہیں میں تو آپ بچے کے ساتھ نا انصافی کر رہے نہیں بچے کو نہیں سمجھتا اتنا تو اللہ تعالی نے جس کا جو دائرہ رکھا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے تو عورتیں نرم ہے کمزور ہیں اس کی رعایت بھی شریعت میں ان کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک ہونا چاہیے مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ تھیں انس کی والدہ یسوق بہن نہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بعض بیویوں کے ساتھ میں اور ہانکنے والا اونٹوں کو ہانکنے والا اس زمانے میں اونٹوں پر سواری ہوتی تھی اور اس طرح سے اوپر جو آج بھی کچھ علاقوں میں ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا سلسلہ ایک ہود جس طرح سے اوپر رکھا جاتا تھا اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں ایک جو ہے بند اس طرح سے ڈبے کی طرح اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں تو ہانکنے والا اونٹوں کو ہانک رہا تھا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ آپ نے کہا اے اے انجشہ رو کا اس کا نام جو آدمی تھا بھاگنے والا غلام کہا اے انجشہ رو آہستہ آہستہ تھوڑا سے سو کا کبیل کانچ کے برتن ہیں آہستہ سے ان کو کے لے جا تو آپ نے عورتوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا قواریر قواریر کس کو کہتے ہیں ایسے برتن کو جو بہت ہی پتلی کاچ کے ہوتے ہیں اس کو کیا کہ قواریر قرآن میں اللہ نے جنتوں کے برتنوں کے بارے میں بھی تو قواریر کانچ کے برتن کو کہتے ہیں بہت نازک برتن ہوتے ہیں نازک برتن ہیں یعنی اونٹ پر سوار جو عورتیں ہیں وہ کیا ہیں کاچ کے برتن ہیں زیادہ تیزی سے ایک دم الٹا سیدھا اور اونٹوں کو ایک دم ہانکتا ہوا تیزی سے مت لے جا. کیا کر ذرا آرام سے ذرا دھیرج ذرا تھوڑا آہستہ آہستہ ان کو ہاں تو کن کو لے جا رہا ہے کون سوار ہیں؟ کاچ کے برتن ہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے اور باقی عورتیں کیا ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں اور ایسے اونٹ پہ اس طرح سے اگر ان کو بھگاتے ہوئے لے جائیں گے ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا اور ایک روایت میں الفاظ بخاری کے ارف قیا انجشا اے انجشا کیا کر نرمی کا برتاؤ کر نرمی سے ذرا آہستہ سے آرام سے ذرا وہی حق ابل قوارا برتن ہے کانچ کے کن کو لے جا رہا ہے تو عورتوں کو لے جا رہا ہے اس پر سوار عورتیں ہیں زیادہ تیزی سے ان کو ہاں مچھ یہ کانچ کے برتن ہیں تو عورتوں کے ساتھ بھی یہ ایک مثال ہے ورنہ آپ نے آپ صلاح نے عورتوں کے ساتھ میں خاص طور سے نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ تم ان کو مارو مچ ان کے ساتھ یعنی قطع تعلق مت کر اور لوگوں کے سامنے اور بہت ساری آپ نے دوسری بھی نصیحتیں ان کے لیے کی ہیں یہ ایک اس میں سے مثال ہے اسی طرح سے کوئی لا علمی کی وجہ سے اگر غلطی کر جاتا ہے تب اس کے ساتھ میں بھی غلطی کی اصلاح میں نرمی برتنا چاہیے اس کی ایک لمبا واقعہ اس میں ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ایک صحابی ابھی بھی مسلمان ہوئے آپ نماز کے لیے آئے اور ایک آدمی نماز میں ہی جماعت میں ہی چھینکا تو وہ چھینکا تو انہوں نے دیکھا اس کو کیا بولے یار کل اللہ تجھ پہ رحم کرے نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہی میں اس کی چھینک پر کیا کیا دعا دی اس کو یارحم اللہ نماز میں دوسرے کا جواب نہیں دیا جاتا ہے نہ سلام کا نہ الحمد کا سلام کا اشار سے جواب دیتے ہیں زبان سے نہیں کیونکہ وہ کلام شمار ہوتا ہے وہ ڈائلوگ ہے اس سے بات ہے دو طرفہ بات ہے وہ جواب ہے وہ ایسا جواب زبان سے نہیں دیتے لوگنے لگے ایسا یعنی نماز میں بات کر رہا تو لوگ گھرنے لگے مجھ کو تو جب میں نے دیکھا گھر رہے, رہے تو میں نے کہا کہا میری ماں مجھ کو گم کر دے کیوں دیکھ رہے مجھ کو ایسا گھر کے مطلب ایک جملہ تھا دعا کا یارحم کلّا جب انہوں نے گھرنا شروع کیا تو اور بولے کیا بولی؟ کہا کو رہے مجھ کو ایسا لوگ. کیوں دیکھ رہے مجھ کو ایسا فضا لربون ابھی انہوں نے اس طرح سے مارنا شروع کیا چپ تو ان کو تھوڑا سا سمجھ میں اچھا مطلب چپ کرا رہے کیا مجھ کو اچھا تو کہتے میں نے جب دیکھا تو مجھ کو سمجھ میں آیا میں چپ ہو گیا جب نماز ختم ہوئی تو کہتے ہیں ان کے الفاظ دیکھیے کہتے ہیں فلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے ابھی ہوا و امی. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہو ماں رائس میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ سے اچھا سکھانے والا کبھی نہیں دیکھا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنا اچھا سکھانے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا پوی ماں کہانی والا دارہ بنی والا شتمانی نہ آپ نے مجھ کو ڈانٹا نہ پیٹا نہ مجھ کو برا کہا ڈانٹا بھی نہیں پیٹا بھی نہیں برا بھی نہیں بلکہ آپ نے کہا انہ سلا تھا لایا صوفیہ شاید امن کلام کا دیکھو یہ جو نماز ہے نماز میں جو لوگ آپس میں بات چیت کرتے ایسا بات نہیں کرتے ہیں نماز میں آپس کی بات چیت نہیں چلتی ہے ان نما ہوا تصبیر و تقبیر و نماز میں تو بس اللہ کی تصبیر ہے تقبیر ہے اور کی تلاد ہے اوکما کالا رسول اللہ آپ نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں بلکہ بہت پیار سے کہا ورنہ آدمی امام کا کون تھا ہو کون تھا اس اس اس کو کو کو ذرا روم میں مسجد کے کسی کو کیا بہت سارے لوگ کرتے ہیں کون بولا یہ یہ مسجد ہے یا آمین جس کو بولا سیدھا باہر بھار دیو ذرا محسن سب کون ہے وہ ٹرسٹ کو بول رہا ہے آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امام میں نرمی ہونا چاہیے امام لوگوں کا امام ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی امام ہونا چاہیے خالی کرت میں نہیں تجوید میں نہیں وہ اخلاق میں بھی امام ہونا چاہیے لوگوں کا لوگ اس کو دیکھے اپنا مقتدہ بنا اسی ہے تم نے کیا کہا تھا تم اپنے دوسرے معاملات میں اس کو اپنا امام نہیں مانتے ہو اپنا بڑا نہیں مانتے ہو, جس کی نماز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اس میں وہ کوالٹی ہونا چاہیے صرف نماز کا امام کیا مطلب ہے وہ اخلاق میں بھی ویسا ہونا چاہیے کیریکٹر میں بھی ویسا ہونا چاہیے اور نمبر 10 مخالفین اور بد کردار لوگوں سے بھی بعض اوقات نرمی کرنی پڑتی ہے اپنے اخلاق میں باقی رہ کر ان کے ساتھ میں جواب والا معاملہ کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ یہودی آپ کے پاس آئے اور عام حالت ان کی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے تم مرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اچھا ایسا بولتے کیا گھر پہ آ رہے ہیں ہمارے اور ہم کو ایسا بول رہے ہمارے شوہر کو رول نبی بھی ہے شور کی غیرت پلس نبی کی غیرت سے تو کہا تم پر موت آئے اللہ کا غصہ تم پر ہو اللہ کی لانت بھی تم پر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ سلس میں کہا امام یا عائشہ عائشہ ذرا, ذرا رکو روکو ٹھہرو ذرا آہستہ آہستہ ذرا آلائی کی بھی رفق نرمی اختیار کر نرمی اختیار کرا وہ ایا قول ان اور سخت زبانی سے بچ اے عائشہ اور فرش سے درست اور ایک دم سخت بات سے بے مروتی کی بات سے ذرا بچ ایسا بات مت کر ایسا فوراً ایسا جواب مت دے کہا اللہ اگر اسے آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے جواب میں کہا وعلیکم تو میری دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں تھی اللہ تھوڑی ان کی دعا قبول کر کے مجھ کو موت دے گا لیکن میں نے جب کہا تم پر تو اللہ نے میری دعا ان کے بدلے میں سنی تو مخالف کا جواب بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر دیا جائے اس میں بھی بے حیائی کا کلام سختی کا کلام اور اس طرح سے بے اصولی کا کلام بد اخلاقی کا کلام نہیں ہونا چاہیے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور آخری چیز جانوروں کے ساتھ بھی نرمی ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا قصہ بیان کیا جو پچھلی امتوں میں تھا آپ نے کہا ایک آدمی تھا اس کو وہ سفر میں جا رہا تھا اور اس کو بہت پیاس لگی آپ نے بارہ اس قصے کو سنا ہوا اس کو سفر میں بہت پیاس لگی وہ پانی کی تلاش میں نکلا تو ایک کنواں اس کو دکھائی دیا کنویں پر گیا اندر دیکھا پانی تھا نیچے اترا پانی پیا واپس اوپر آیا پیاس بجھ گئی باہر آ کے جب اس نے دیکھا تو ایک दिखाई اس کو बाहर دیا جو باہر जो سے باہر جو پانی جمع تھا جس میں کیچڑ ہو چکا تھا وہ کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا تھا آپ نے اس کتے کو دیکھا اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے۔ اس نے سوچا یہ جو کتا ہے اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی دیکھیے اس نے اپنے آپ کو اور اس جانور کو جوڑا کیونکہ تکلیف, تکلیف تکلیف اس کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے جو نہ جان نہ پہچان وہ کتا کوئی پہچان والا تھا اور جانور میں اترا اپنا موزا نکالا پانی اس میں بھرا اب اوپر آنا ہے ایک ہاتھ سے کیسا آئے گا اوپر کنویں میں نیچے اترا ہے وہ پانی کے لیے دانت میں اس نے وہ موزا اپنا پکڑا پاؤں کا موزا کہاں پہنتے ہیں پاؤں میں وہ چمڑے کا موزا اس نے دانت میں پکڑا اور پھر چڑھ کے کنویں میں باہر آیا وہ موزہ جو ہے اس نے کتے کو اس سے پانی پلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں فکر اللہ اللہ اللہ نے اس کی نیکی کو بہت سراہ بہت قدر کی اس کی نیکی کی اللہ کو اس کی نیکی بہت پسند آئی اور فغفر اللہ اللہ نے اس کے سارے گنا معاف کر دی کیا کیا گناہ کیا ہوں گا اس نے سارے گنا اللہ نے اس کے معاف کر دیے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یا رسول اللہ وہ انجرا ہم کو جانوروں کا بھی سا ملتا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے اوپر رحم کرنا ان کے ان کی ذریات کو پورا کرنا اس میں بھی حضرت ملتا آپ نے فرمایا نام ہاں بھی سواب ملتا ہے نام فی الن رت بتن اجر ہر تر کلے والے پر رحم کرنے اور اس کے ساتھ سلوک کرنے کا حضر ملتا ہے اس کی بھی تو جان ہے نا اس میں بھی جان ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہر زندہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے پر کیا ملتا ہے سواب. تو اسلام و دین ہے جو انسان کو جانور سے اچھا سلوک کرنا سکھاتا ہے کوالٹی کی کیا تھی اس آدمی کی دو چیزیں تھیں ایک اس نے اپنی تکلیف اور جانور کی تکلیف اس کے اندر جوڑ پیدا کیا اس کو جانور کی تکلیف کا احساس دل میں پیدا ہوا پھر وہ پریکٹیکلی گیا اور کوئے میں سے پانی نکال کے اس کو پلایا تو ایک جانور کا بھی درد دل میں آدمی کے ہو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے یہ واقعی کیوں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ بتائیں کہ دیکھو ایسا اللہ تعالی مغفرت کرتا یہ نیکی ہے جانور کا درد اس کا دکھ اس کی تکلیف بھی محسوس کرنا چودہ سو سال پہلے سکھا رہے ہیں اینیمل رائٹس والے آج بتا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک کتے جیسے جانور کو اس کو گاڑی آ کے اٹھا کے لے کے جاتی پوچھتی بھی نہیں اس کے بارے میں انجانا کتا آپ نے نہیں بتایا کہ پہچان والے کتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا انجانا پہچان کچھ نہیں جاننا پہچان اس کے ساتھ سلوک کرنے والے پر کی بھی مففرت ہو سکتی ہے سوچیے اس میں تعلق اور پہچان میرا کتا ہے شکاری کتا ہے نہیں پہچان نہیں کچھ نہیں ایک کتے کو دیکھا اس نے اجنبی اس کو تکلیف ہو رہی اس کی تکلیف کا خیال کر کے اس کے ساتھ سلوک کرنے پر تو آپ سوچی انسان کا کتنا معاملہ رہے گا اجنبی انسان ہے اس کے ساتھ سلوک کرنے پر کتنا سواب ملے گا جب جانور کا یہ حال ہے تو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے تو یہ دوسروں کا غم دوسروں کا درد دوسروں کی تکلیف محسوس کرنا ان کے ساتھ رہن دلی کا سلوک کرنا اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے خاص طور سے بچے ہمارے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ان کو نرم سلوک کی تربیت دیتا ہے آپ ان کے ساتھ سختی کریں بعد میں جا کر یا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا وہ پھر دوسروں کے ساتھ وہی سلوک اپناتے ہیں جو بعد میں ہے اس لیے بہت سارے جو منٹل سیٹ اپ ہوتا ہے بچے کا وہ بچپن کی تربیت سے وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا کرتے ہیں تو بچے کو اگر سختی ملے بچپن میں تو بعد میں وہ بھی سخت مزاج ہو جاتا ہے یا پھر ڈر پوک بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے اور ہمارے اخلاق کو درست فرمائیں اور وہ اخلاق اپنانے کی عطا فرمائے جس سے سماج میں خیر گھر میں خیر اور دلوں میں خیر پیدا ہوتی ہے عقول قولی وسطہ